يوم بعض لا اللہ تبارہ کا وطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کیا اس دن کا انتظار کرتے ہیں حلی رون اللہ عنطیہملائکا کیا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئیں او یع رب کا یا تیرا رب آئے او یا طیا بعد و آیات رب یا تیرے رب کی کچھ واضح قسم کی نشانیاں آ جائیں ہاں یوم آیات ربک اس دن تیرے رب کی واضح نشانیاں آئیں گی لا لافس نفسا ہوا پھر کسی کی توبہ یا کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے پوری دنیا پر موجودہ چیمپئن سب کے سب فنا ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے ان کی ٹیکنالوجی ان کی جتنی بھی ترقی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی زمانہ دوبارہ تیر اور کمان کا آ جائے گا گاڑیوں کی جگہ پر گھوڑے اور گدے استعمال ہوں گے اور پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ حکومت کرے گا ساری دنیا کو ظلم کی بجائے عدل کے ساتھ بھر دے گا اور سات یا آٹھ سال وہ دنیا میں حکومت کرے گا اللہ دوبارہ کا وطارہ برکات نازل کرے گا آسمان سے بارش نازل ہوگی زمین اپنی خیرات ظاہر کرے گی بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہوگا اور انصاف کے ساتھ عوام پر تقسیم کرے گا اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا اس کی ولدیت آپ کی ولدیت کے مطابق ہوگی آپ کی نسل سے ہوگا اور کوئی نامور قسم کا آدمی نہیں ہوگا بلکہ عام سا مجاہد جس کو اللہ تعالیٰ اچانک ہدایت دے کر اس قابل بنا دے گا کہ وہ قیادت کرے حضر اسبد اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اس کی بات ہوگی لوگ اس پر چڑھائی کرنے کے لیے شام سے نکلیں گے مگر زمین ان کو اپنے اندر دنسا دے گی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کا نام مہدی ہے مہدی نام نہیں اس کی صفت ہے اصل میں نام اس کا یا احمد ہوگا یا محمد ہوگا یہ حکومت ان کی چل رہی ہوگی اتنے میں اللہ تبارا کا وطلا آزمائش کے طور پر دجال کو بھیجے گا دجال کیا ہے دجال کا معنی دجل دینے والا فریب دینے والا دھوکے باز دجال تو دنیا میں بے شمار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے دجال آئیں گے سلاسون دجالون کذابون تیس جھوٹے نبوت کے دعویدار دجال میرے بعد آئیں گے وہ کچھ آ چکے ہیں کچھ آئیں گے مسلمہ کذاب عہد نبوت میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور ایک شجا تھی اور ایک مختار ثقفی تھا ایک اور متنبی تھا شاعر تھا اس کے بعد یہ مرزا قادیانی بھی ان میں سے ہے فرمایا میں تیس دجال آئیں گے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن ایک مسیح دال آئے گا مسیح کے دو معنی ایک یہ کہ اس کی ایک آنکھ چھوئی ہوئی ہوگی مسیح کا معنی صاف کی ہوئی ہوگی اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے بوجھا ہوا منقہ ہوتا ہے کانا ہوگا اور ماتھے پر کافا را لکھا ہوا ہوگا کافر الگ الگ حرف ہیں کاف فاح اور را لکھا ہوگا اس کے بال نہایت گنگریالے ہیں بہت جوانی اس پر ہے یہ آئے گا ویسے تو تو ہمارے آج کے زمانے میں بھی بے شمار ہیں دھوکے باز فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمتیں بتانے والے جہاں چاہو ایک جھنڈا دو چار عورتوں کے کپڑے لٹکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ضعیف العتقاد وہاں جا کر مال بھی لٹاتے ہیں عزت بھی لٹاتے ہیں جان بھی لٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ دیوا کر کے لیا تو وہ لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کالا بکرا لیا وہ لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ لیا وہ لے آتے ہیں ہمیں سجدہ کرو وہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں سب کچھ لٹاتے ہیں یہ دجال فریب شوب دباس آج بےشمار ہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح بے شمار دجال کسی قسم کے دھوکے باز فراڈ کرنے والے وہ قلع و دستار والے ہوں وہ ممبروں محراب والے ہوں وہ دین لوٹنے والے ہوں یا جیب کاٹنے والے ہوں یہ سب دجال ہیں لیکن جو مسیح دجال ہوگا وہ آزمائش بن کر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی آپ کو دجال سے ڈراتا ہوں کہ وہ آئے گا اس سے بچ کر رہنا لیکن ایک اس کی بات کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی میں آپ کو اس کی یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے وہ نبی ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا وہ رب ہونے کا دعوے دار ہوگا ربیع الجلال کرام نے اس کو آزمائش کے لیے کچھ صلاحیتیں دی ہوں گی کچھ اختیارات دیے ہوں گے تاکہ لوگ جو میرے ہیں وہ الگ ہو جائیں جو دجال والے ہیں الگ ہو جائیں جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہمیں آزمانے کے لیے ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کچھ صلاحیتیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس دن وہ دنیا میں رہے گا اور چالیس دن میں پوری زمین پر گر جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے اس میں وہ نہیں جا سکے گا باہر ڈیرہ لگائے گا زلزلہ آئے گا جو دجالی ہوں گے وہ زلزلے کے ڈر سے مدینہ سے باہر نکلیں گے باہر نکلیں گے تو ان کو دجال نظر آئے گا تو اس کے پیروکار بن جائیں گے پھر ایک ان میں سے بہترین مسلمان مومن وہ نکلے گا وہ جب دجال کے منہ پر کھڑا ہو کر کہے گا تو دجال ہے تو کذاب ہے تو جھوٹا ہے تو رب نہیں ہے وہ اپنے لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں مجھے رب مانو گے سب کہیں گے بالکل مانیں گے وہ اس کو تلوار مار کر دو لخت کرے گا ایک ٹکڑا جتنی دور جا کر تیر گرتا ہے اتنی دور پھینک دے گا دوسرا ادھر پھینک دے گا بعد میں اس کو بلائے گا وہ ہستا ہوا واپس آئے گا اور ان کے ٹکڑے جوڑ کر اس کو زندہ کر دے گا کہے گا اب مجھے رب مانو وہ کہے باقی لوگ تو اس کو رب مان جائیں گے لیکن یہ کہے گا اب تو مجھے سو فیصد یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے کیونکہ ہمارے مصطفیٰ علیہ صلاحت والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ یہ کرشمہ دکھائے گی تل ملا کر کے اس کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا اب دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ایمان پر فخر کرتے ہوئے مت جائے اس کے پاس میں دیکھتا ہوں میرا ایمان بڑا مضبوط ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا جو بھی جائے گا ایسی شوبدہ بازیاں دکھائے گا کہ وہ سب اس کے مرید ہوتے چلے جائیں گے جس کو پتا چلے نکلا ہے اس کی طرف مت جائے اور آج جتنے بھی تماش بین اور جتنے بھی یہ ڈگ ڈگی بجانے والے یہ سب دجال کی شکلیں ہیں اور یہ سب دجال کے ہواری ہیں دجال کے لیے فضا بنا رہے ہیں وہ میں نے اس کو ٹیڑھا کیا تو اس کے جسم سے پانی نکالنا شروع کر دیا اس کو ایسے کیا تو یہ کر دیا اس کو وہ کیا تو یہ کر دیا یہ سب دجال کے چیلے ہیں جو اس کے لیے فضا بناتے ہیں لوگوں کا ذہن تیار کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کیا جا سکتا ہے اور لوگ جو بھی گزرتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جو بھی گزرتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کا مجمع بڑا ہو جاتا ہے اور پھر ان سے وہ دنیا کماتے اور ان کا عقیدہ برباد کرتے ہیں ایسے مجمعے میں کبھی کھڑے نہ ہوا کرو اور جتنے اللہ کے علاوہ معبود اس وقت ہیں اللہ کے سوا قبر حجر شجر جس جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس کی یہ کرامت تھی اس کی وہ کرامت تھی یہ یوں کر لیا کرتا تھا یہ یوں کر لیا کرتا تھا وہ ہیں جھوٹی موٹی کرامتیں اور اگر وہ سچ ایسا کر دیا ہوتا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے تو لوگ تو اس کو سجدہ کریں گے ابھی بڑے بڑے دجال آج بھی ان کو سجدہ کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے ہاتھ میں کوئی کرامت بھی نہیں اتنی بڑی میرا پیر بارہ سال بیڑا ڈوبنے کے بعد تیرا دیتا ہے اور مرنے والوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ چار دیواری میں بیٹھ کر بنائی جانے والی کہاوت ہے صرف اس کو سن کر لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں اگر وہ واقع تھا ایسا کرتا ہوتا تو کون اس کی نہ مانتا یہ سارا اسی کا خاندان ہے جال کا कसूर ہے کہ وہ نکل نہیں رہا ورنہ سارے لوگ اس کی بات ماننے کو ابھی بھی تیار بیٹھے جو چھوٹے چھوٹے شوبداب پر عبادت کرنے پر تل جاتے ایمان دے دیتے ہیں عزت بیچ دیتے ہیں اپنی بیوی کو اس کے کمرے میں داخل کر دیتے ہیں اگر وہ کچھ کرنے کا ہو تو پھر یہ کیا کریں گے سب اس کے پیچھے چلیں گے فرمایا چالیس دن رہے گا پہلا دن اس کا سال جتنا بڑا ہوگا دوسرا دن مہینے جتنا بڑا ہوگا تیسرا دن ہفتے جتنا بڑا ہوگا باقی سارے دن اس کے سینتیس دن عام دنوں جتنے ہوں گے صحابہ کرام ارد کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے نمازیں کیسے پڑھیں گے فرمایا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھ لینا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھ لینا اب یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ دجال کو اور یاجوج ماجوج کو حیولہ سمجھتے ہیں خیال سمجھتے ہیں دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے چپا چپا چھان مارا ہے ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا اس بنیاد پر وہ انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ صرف دجال اور یاجوج ماجوج نہیں اس کے ساتھ کتنی نشانیاں ہیں جو کائنات کو ہلا کر کے رکھ دیں گی چوبیس گھنٹے کا دن ایک سال کا دن بن چکا ہوگا اور اگلا دن اس کا رات ہوگی تو دن چلے گا تو وہ ایک مہینے کا دن ہوگا یہ بڑی بڑی نشانیاں ربیز جلال کی جو چوبیس گھنٹے کا دن بناتا ہے وہی سال کا بنا دیتا ہے ساری دنیا پر پھرے گا کسی علاقے میں جائے گا وہاں پہ بالکل چٹیل میدان ہے نمکینی زمین ہے نمکین زمین والے کو کہے گا آسمان بارش کر دے بارش ہو جائے گی زمین پودے اگا دے دیکھتے ہی دیکھتے پودا اگے گا اور پک جائے گا اور آپ اس کو کھانا شروع کر دو اب سناؤ رب مانتے ہو مجھے وہ لوگ رب مان لیں گے اگلے گاؤں چلا جائے گا جس طرح ہمارے ایم این ایم پی ایز ووٹ لینے کے लिए در در جاتے ہیں نا وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے جائے گا اگلے گا وہاں پہ والے توحید والے تھے کہتا میں تمہارا رب ہوں کہتے ہم نہیں مانتے کرشمہ دکھائے گا وہ پھر نہیں مانتے جائے گا تو ان کی تجوریوں سے نکل کر مال سارا اس کے ساتھ جائے گا یا نخل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے مکھیاں چلتی ہیں ایسے سارے گاؤں کا مال املاک اس کے پیچھے چلا جائے کتنے سو سال بعد تحقیق نے بتایا کہ مکھیوں کی بھی کوئی ملکہ ہوتی ہے اور ملکہ قابو کر لو تو سارا چھتا قابو آ جاتا ہے کتنے سو سال بعد تحقیق نے یہ بات بتائی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلاط والسلام نے پہلے بتا دیا کہ جس طرح مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں ایسے سارے گاؤں کے مال املاک ان کے مویشی ہر چیز اس کے ساتھ چلی جائے گی یہ سارے خالی ہاتھ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کو پیٹ کے مارے مسلمان اس پر ایمان لے آئے اگر پھر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک گلزار ہوگی مصنوعی جنت اور جہنم ہوگی اور حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی اور دجال ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھنے کو کچھ نظر آتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کو جو نہیں مانتا آگ میں ڈالے گا اور جو آگ میں جائیں گے وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے جو اس کی جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اس کی نشانیاں اس کی عادات فرمایا اگر میرے زمانے میں وہ آ گیا تو میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا اور اگر میرے بعد آتا ہے تو ہر بندہ اپنا دفاع خود کرے گا میرا اللہ خلیفہ ہے جو سب کا دفاع کرے گا اور اپنے اپنے دفاع کے لیے بھی آپ نے بتایا کیا کیا طریقے ہیں فرمایا جو آدمی سورت القح کی پہلی دس آیات یاد کر لیتا ہے دوسری روایت میں یہ مسلم شریف کی ہے ابو داود والی میں جو آخری دس آیات یاد کر لیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ جو بھی اس کو ملے فاتح یہ سوریت القح کی پہلی آیات اس پر پڑھے تو اس کے فطنے سے محفوظ ہو جائے گا یہ شروع والی آخر والی بلکہ ساری سورت جمعہ والے دن پڑھنی چاہیے اور ان آیات کو یاد کرنا چاہیے دوسرا علاج رپید الجلال سے اس پناہ مانگے اللہ مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد میں یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہے من عذاب القبر و ادب کامن رضاب جہنم و ادب کامن فطنۃ المسیحد جال و اعدب کامن فطنۃ الماہیا والماد اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ پناہ دے دے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اے اللہ دجال کے فتنے کے اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ ہر نماز کی ہر تشہد میں اس کو پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی تشہد کرے فلی تعود میں چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور یہ وہ چار چیزیں ہیں جس سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کا سیگا ارشاد فرمایا اگر تشہد میں کوئی دعا بھی کر لی جائے تو کافی ہو جاتی ہے لیکن اس دعا کے ساتھ حکم کا سیگا ہے اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس طریقے سے پناہ مانگی جائے اس طریقے سے ایمان کو مضبوط رکھا جائے اس طریقے سے موجودہ زمانے کے دجالوں سے بچا جائے توہم تو پرستی سے بچا جائے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے گھر میں شیطان کوئی چکر چلاتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں کس نے کسی کے پاس اور نہیں تو کوئی نہ کوئی سہیلی کوئی کام کرنے والی مشورہ دے دیتی ہے یہ تکلیف فلاں کو بھی ہوئی تھی فلاں پاپے کے ساتھ گئی تھی تو ٹھیک ہو گئی تھی میں بھی تجھے وہاں لے جاتی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرو اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو شیطان پسند کرتا ہے تو شیطان وہاں کیا کرے گا اگر آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہوں گی جن کو شیطان پسند کرتا ہے تو وہ گھر میں آ کر رہے گا مغرب سے لے کر فجر تک تمام برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو چیز نکالنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھولو چیز نکال کر دوبارہ بند کر دو فرمایا جو برتن بسم اللہ پڑھ کر کھولا جاتا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کھا سکتا مغرب سے اشا تک مین دروازہ اپنا بند رکھو بسم اللہ پڑھ کر کھولو داخل ہو کر دوبارہ بند کر دو فرمایا جو گھر بسم اللہ پڑھ کر کھولا جاتا ہے شیطان کہتا ہے میں اس کے گھر میں نہیں رہ سکتا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کوئی تسلط نہیں دیا شیطان کمزور ہے ان قید شیتان شیطان کا مکر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے لیکن جب ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ادب آداب کا خیال نہیں کرتے پھر وہ شیر ہو جاتا ہے اپنا اپنا اہتمام کریں ان آملوں کے پاس لوگ کہتے ہیں جالی آملوں آمل ہوتا ہی جالی ہے اچھا عمل کبھی ہوتا ہی نہیں ہے وہ جالی پیر تو صحیح پیر کون سا ہے بھائی جو پکڑا جائے وہ جالی جو نہ پکڑا جائے وہ اصلی اصلی پیر کوئی نہیں ہوتا اسلام میں اس پیری کا کوئی تصور نہیں ہے اس عملیت کا کوئی تصور نہیں ہے اپنے آپ کو شیطان کی شر سے پناہ میں رکھو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاؤ یہ دعائیں پڑھو اللہ تبارک کا تعالیٰ فضل کرے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو میرے عزیز بھائیوں یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھاؤ خود یاد کرو اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کرو اللہ تبارک کا تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ساتھیوں کو اچانک جمع کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے ساتھی جمع ہو گئے فرمایا میں تمہیں بتایا کرتا تھا نا کہ یہ مدینہ اس کے کیا کیا فضائل ہیں اور اس میں دجال نہیں آ سکتا لو تمیم داری سے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے تمیم داری پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں گئے تقریباً تیس لوگ تھے شکار وکار کے لیے نکلے طوفان آ گیا سمندری طوفان ایک مہینہ تک ہمیں ساحل نہیں ملا وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تھا لہریں جدر چاہیں ہمیں لے جاتی تھیں ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف ہمیں لے کر گئی ہیں لہریں وہاں گئے تو ایک مہینے کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا اس میں میں گیا ہوں تیس لوگ تھے ہم گئے تو آگے ایک بہت بڑا جانور تھا اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے اس نے ہمارے ساتھ بات کرنی شروع کی ہم نے کہا تم کون ہو کیا ہو کہنے لگا میں جساسا جس ہوں میرے بارے میں پوچھو اندر جاؤ ایک بندہ تمہارا بڑا انتظار کر رہا ہے اندر گئے تو ایک بہت بڑے کا دوبارہ آدمی زنجیروں میں اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے ٹہنوں سے گھٹنوں تک بھی لوہا اس کو جکڑا ہوا وہ ہمیں دیکھ کر اچھلنے لگا کون ہو کہاں سے آئے ہو بتایا تو کہتا ہے کہ وہ بیسان کے کھجوروں کے باغات ابھی تک ان کو پھل لگتا ہے ہم نے کہا لگتا ہے کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہاں پھل نہیں لگے گا فلا فلا کنویں میں ابھی تک پانی ہے کہا ہے کہا ایک وقت آئے گا اس میں پانی نہیں ہوگا بحیرہ تبریہ تبری سمندر اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہے کہا ایک زمانہ آئے گا اس میں پانی نہیں ہوگا کیا آخری نبی امیوں کا نبی المی آ گئے ہیں کہا ہاں آ گئے ہیں تو کیا ہوا کہا ان کی لڑائی ہوئی اپنی قوم کے ساتھ تو کہا کون جیتا کہا نبی علیہ السلامۃسلام جیتے ہیں کہتے ہیں ان سب کے لیے کہتا ہے خیر کی بات ہے کہ سب اس کی بات کو مان لیں اور میں مسیح د ہوں اور میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے یہ بات سن کر حضرت تمیم داری آتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ اس کے منہ سے بات سنواتے ہیں کہ یہ وہی بات جو میں تمہیں کبھی سنایا کرتا تھا یہ دیکھو تمیم داری بھی وہی بات کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یاجوج ماجوج ان چینیوں کو بولتے ہیں یا ترکیوں کو بولتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ یاجوج ماجوج کا بھی بتاؤں گا اس کی بھی احادیث عرض کروں گا اور دجال وہ بھی کوئی ہوائی چیز کو بولتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اور یہ کہنا کہ ہم سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں ساری کائرات کو دیکھ رہے ہیں دنیا سے کوئی چیز ہم سے اوجل نہیں رہ گئی ہے چپا چپا ہم نے چھان مارا ہے اور دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے یہ سب فراڈ ہے جھوٹ ہے دجل ہے یہ بھی دجالی کی ایک شکل ہے ایسا نہیں ہے بیس سال مجاہد کو تلاش کرتے رہے ان کو نہیں ملا سیٹلائٹ ان کے اس وقت کہاں تھے پاکستان کو پاکستان کے ایڈمی پروگرام کے بارے میں امریکہ بیان دیتا تھا خطرہ ہے کہ پاکستان ایڈمی بنا لے گا اس وقت پاکستان بنا چکا تھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی زمین کے بے شمار کونے کھانچے اوجل ہیں اور یہ ایسا ہے بخاری اور مسلم کے حادث ہیں جن میں کوئی شک نہیں یہ آئے گا کائنات میں پھرے گا لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا لوگ ایمان چھوڑ کر مرتد ہوں گے اور جو ثابت ہوں گے رہیں گے وہ ثابت رہیں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام شام کے مشرقی علاقے سے سفید منارے کے پاس سے آسمان سے اتریں گے آسمان سے اتریں گے جب سر نیچے کریں گے تو ان کے سر سے پانی گرے گا وہ وہاں سے نازل ہوں گے اور امل بھی قبل موتی ہی حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے یہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یو کل مناسف و کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی لوگوں سے باتیں کرتے تھے بڑھے پے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے اور تمام روایات بتاتی ہیں کہ وہ جوانی میں اٹھائے گئے ہیں بڑھے پے میں نہیں اٹھائے گئے واپس آئیں گے آ کر کے بڑھے پے میں لوگوں سے باتیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا ربۃ الضلاح علیہ کرام ہمیں ان فطروں سے محفوظ رکھے ہمارا ایمان محفوظ رکھے ہماری سلامتی ہمارا ایمان ہماری مال جان اللہ محفوظ اور سلامت رکھے ہما علین ال